اللہ امن ای مان والو پہلا کام ان جنرلی عمومی نیکیوں کے بعد ملک کو چلانے میں اپنی حکومت میں جو کرنا ہے ان میں سے ایک کام پہلا یہاں بتاتے ہیں کہ کتبہ علیکم القصاص فرض کیا گیا ہے تم پہ بدلے کا لینا کتبہ کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ضروری قرار دیا گیا فرض کیا گیا اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کوتبہ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام فرض ہے ضروری ہے کرنا ہے اسے کوئی آپشنل نہیں کوتبہ علیکم القصاص اللہ نے بدلہ لینا برابری کی بنیاد پر کسا اصل میں کہتے ہیں پاؤں کی جو چاپ ہوتی ہے نا آدمی جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کو اور پھر جب لوٹا لوٹتا ہے اپنے پاؤں کے نشانات دیکھ کے مثلاً ایک آدمی گزرا اور پھر اسے راستہ یاد نہیں رہا کہ اس جنگل میں کون سا راستہ تھا پھر اپنے ہی نشانات کو دیکھ کے واپس آتا ہے نا یہ ہے قصا لوٹنا واپس آنا تو قصاص کو قصاص اس لیے کہا گیا کہ جو فیل اس نے دوسرے کے متعلق کیا تھا وہی فیل اس پہ بھی واپس آ گیا اس نے قتل کیا تھا وہی قتل اس پہ, اس قتل قتل اس پہ لوٹ آیا خطب علیکل کے و فی قتل اللہ نے ضروری قرار دیا ہے قصاص کا لینا بدلے کا لینا قتل کے معاملے میں الحر بالحر اور آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا آزاد کے مقابلے میں والعبد بالعبد اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے مقابلے میں بل انسا اور عورت کو عورت کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا یہ ہے قانون ساس کا تفصیلات تو اس کی فقہ کی کتابوں میں ہے وہ تو یہاں بیان ہو بھی نہیں سکتی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں پساس کے علاوہ کوئی چیز تھی ہی نہیں قتل ہی تھا اور عیسائیوں کے ہاں کوئی قانون نہیں تھا معافی معافی تھی اب جب اسلام آیا جس نے آخر تک رہنا تھا دنیا کے رہتے تک اللہ کا حقیقی دین اس نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا بتلایا کہ اگر قتل ہو جائے تو اس کے عبض میں قتل بھی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم پیسے لے کے اس قاتل کو معاف کر سکتے ہو اس کا نام ہے دیت تو ارشاد ہوا اسی لیے کہ دیکھو قتل کے معاملے میں ایسے عرب جو تھے ایک دوسرے کو جو قتل کرتے تھے تو اس میں وہ برابری کی بنیاد نہیں رکھتے تھے مثلا ایک قبیلے کا سردار کسی نے مار دیا تو وہ کہتے تھے ہمارا سردار مارا گیا ہے یہ ایک ہزار آدمیوں کے برابر تھا تو تمہارے قبیلے میں سے ایک ہزار مارے جائیں پھر یہ سردار کا خون پورا ہوتا ہے سو کے برابر تھا جتنی وہ چاہتے تھے پھر لگا لیتے تھے اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ بات نہیں ہے انسانی جان اور زندگی سب کی برابر ہے حتیٰ کہ حنفی کو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم آدمی جو اسلامک سٹیٹ میں رہتا ہو جس کی ذمہ داری حکومت نے لی ہو اگر اس کا قاتل مسلمان ہے تو مسلمان کو بھی اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا مثلا کوئی ہندو ہے عیسائی ہے اور سعودیا میں رہتا ہے یا ایسی اسٹیٹ میں جو مسلمانوں کی ہے اور وہاں پہ کسی مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا تو ہمارے کو یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اس کے خون کے عوض میں قتل کیا جائے گا کیونکہ احساس کی بنیاد برابری ہے یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آزاد کے عوض میں آزاد اور غلام کے عوض میں غلام یہ اس خاص وجہ سے فرمایا ہے کہ وہاں ایسا قانون تھا وگرنہ آزاد کے عوض میں غلام کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور عورت کے عوض میں مرد کو اور مرد کے عورت میں عوض کو یہ بھی قتل کیا جائے گا عورت ہے اور اس نے آدمی کو مار دیا اس عورت کو قتل کیا جائے اور مرد ہے اس نے عورت کو مار دیا تو اس مرد کو قتل کیا جائے یہ نہیں ہے کہ خون جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں خون برابر ہے سب کا حتیٰ کہ کافر کا خون مسلمان سے قتل کر دے اسلامی ریاست میں وہاں بھی برابر ہے اس کو مارا جائے گا اس کے عوض میں ایک صورت کافروں کی مستثنا ہے اور وہ ہے جنگ ہربی کافر ہمیشہ دو کافروں میں فرق کرتے رہنا ایک ہربی کافر ہیں وہ جو لڑائی کے لیے اترے ہیں میدان جنگ میں ان کا حکم بالکل مختلف ہے وہ تو اتنے ہی اس لیے کہ تمہیں مارے پھر تم مارو یا وہ مارے پھر تو جس کا ہاتھ چل جائے جس کا غلبہ ہو جائے اور ایک کافر وہ ہیں جو امن سے رہتے ہیں حربی نہیں لڑائی والے نہیں ہمارے زمانے میں کافروں کی بال عموم حکومتیں جو ہیں یورپ میں خاص طور پہ یہ حربی کافر نہیں ہیں لڑنے والی نہیں پبلک کو کیا پڑی ہے کہ کسی مسلمان سے اٹھ کے ایسی لڑنے لگے قتل کرنے لگے تو اس لیے ان کا حکم مختلف ہے حربی کافر کا حکم مختلف ہے ان دو کو آپس میں جب گٹمٹ کر دیتے ہیں نا لوگ پھر وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے متعلق کام مارو تو بھئی کن کافروں کے متعلق جو امن و اطمینان سے رہ رہے ہیں اللہ نے ان کے متعلق تو نہیں کہا اللہ نے تو کہا ان کے متعلق جو حربی کافر جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ ہیں اب تو مارنا ہی ہے جب وہ مار لیں تم مارو ذمی کافر جن کی ذمہ داری لیے اسلامک اسٹیٹ نے ویزا دے دیا کہ تم ہمارے ملک میں آ سکتے ہو مسلمان حکومت ریسپانسیبل ہے ذمہ دار ہے اس آدمی کے تحفظ کی اس کے جان کی مال کی پاکستان امبیسی ہندوؤں کو سکھوں کو عیسائیوں کو ویزا دیتی ہے کہ تم ہمارے ملک میں چلے جاؤ یہ ذمہ داری ہے ایسے نہیں ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے اس لیے کہ یہ کافر ہیں وہ ان کا خون بڑا شدید ہے حدیث میں آیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس نے زمی کافر کو مارا قیامت میں میں اس کا وکیل بن جاؤں گا یہ تو مقدمہ جب چلے گا نا کسی پہ کہ تم نے ایک ہندو کو کیوں مار دیا تھا پاکستان میں سعودیہ میں سکھ آ گیا ہندو آ گئے عیسائی آ گئے حکومت نے انہیں ویزا دیا کہ تمہاری ذمہ داری میں ہو تو اب مسلمانوں نے مار دیا اسے خدا کیا جواب دیں گے کہ تم نے کیوں مار دیا یہ ہربی کافر تھوڑا ہی ہے اسی وجہ سے پہلے تو اچھلتے رہے بہت ساری دنیا میں کہ امریکہ والے جتنے قتل کرو جہاں بھی امریکن تمہیں کوئی مل جائے مار دو اسے یہی ہوتے رہے نا تتوے اور جب حکومت اپنی بنانے کی باری آئی تو پھر کہنے لگے کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں اسی لیے جن لوگوں میں اعتدال تھا انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ صاحب آخر امریکن ہر باشندے کو مارنا یہ کس طرح ثابت ہے کیونکہ وہ ہربی کافر نہیں لڑنے کے لئے نہیں آیا پبلک ہے عام شہری ہے تو عام شہری کا اس میں کیا تعلق ہے اس وقت انہوں نے کہا عام شہری بھی مارنے ہیں جہاں کہیں ملے مارو انہیں اس لیے کہ ہمارے خلاف اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے چلو ہو گیا فتویٰ اب دو سال بعد جب انتخابات ہوئے اور حکومت بنانے کی باری آئی تو اب وہ اب وہ فتوا بدل گیا موما عبد الماجدری آبادی رحمت اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے دونوں اکٹھے اور دونوں ظاہر ہے اپنے اپنے فیلڈ کے ماسٹر تھے چوٹی کے لوگ تھے تو حضرت کے فتوا میں لکھا ہے کفایت المفتی میں. دونوں کی بحث ہوئی اور شپ میں گئے تھے نا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پر اس کا خون جائز ہے یا نہیں یہ دونوں فاضل حضرات تھے بحث کرتے رہے خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ کافر اگر محض اپنی کفر کی وجہ سے قابل قتل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافروں کو حجاز مقدس میں قتل کیوں نہیں کروا دیا حس وقر وکر حس کے عمر اللہ عنہ کے دور میں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کافر یہودی عیسائی مشترک معاشرے ہی رہے ہیں نا اگر محض کفر کی وجہ قتل, قتل کی وجہ محض کفر ہے تو پھر تو سب کو قتل کرا دینا چاہیے تھا ایسے نہیں وہ قتل کی وجہ اور ہیں وہ حرب ہے جنگ ہے دھوکہ ہے کساس ہے کہ کسی کافر نے کسی مسلمان کو مان... اوہ وہ اور چیزیں لیکن محض کفر اس کی علت نہیں ہے کہ کافر کا خون بہا دیا جائے اس لیے حنفی فکہ نے یہ جو لکھا ہے اس کے عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق لکھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ اگر کافر کو مسلمان قتل کر دے گا ذمی ہو جس کا ذمہ داری جس کی اسٹیٹ میں لی ہوئی ہے تو مسلمان کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا یہ وہ قوانین ہیں جس کی تعلیم نہیں ہے نا تو نتیجہ یہ کہ انگریزوں کے سامنے ان کے سامنے کسی کے بھی ہماری پکچر کلیئر نہیں وہ کہتے ہیں تم تو ہمیں مارتے ہی ہو تم تو ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ ہمیں مار دو گے انہیں سمجھانا چاہیے ایسی بات نہیں تاکہ وہ اسلام کو سمجھیں اللہ کے دین کو سمجھیں اور مسلمان ہو جائیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بل انسا بل انسا اچھا تو اس یہ جو یہ جو ترتیب ہے نا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت ماری جائے گی یہ اس وجہ سے جو وقت حالات ایسے تھے اس معاملے میں آئے تو ایسے نازل ہوئی وہ نا کوئی بھی کسی کے عوض میں قتل کیا جائے گا جو بھی قاتل ہے اس کی گردن اتاری جائے گی قتل خود کیا چیز ہے اس میں بھی فکہا کا اختلاف ہوا ہے اور قتل میں بہت سی ڈیفینیشن اس کی, کی گئی ہیں کہ کوئی تیز دھار آلہ لوہے کا لے کے مارنا بلموم اس طرف کہیں پھر اور بھی اس کی صورتیں آ ہیں کہ گولی سے مارا جائے تو کیا ہے تیر سے مارا جائے تو کیا ہے لیکن فقہ کی کتابوں میں سب کچھ ہے فمن افیہ لہو سو جس قاتل کو یہ ترجمہ مشکل ہے تھوڑا سا فمن سو جو کوئی مراد قاتل ہے قتل کرنے والا اوفیہ لہو اس کو معافی مل جائے اوفیہ معاف کیا جائے لہو وہ وہی قاتل جس قاتل کو معافی مل جائے من اخیہ اپنے بھائی سے یعنی جس کو تم نے قتل کیا تھا وہ بھی تمہارا بھائی ہی تھا دیکھا انسانیت کی قدر تو مشترک تھی نا کیسا مناسب لفظ اللہ نے استعمال فرمایا یہاں پہ اللہ نے کہا جس قاتل کو رعایت مل جائے معافی مل جائے اپنے بھائی کی طرف سے مقتول کی طرف سے یعنی اس کے وارثوں کی طرف سے ذرہ برابر کچھ بھی وہ معافی دے دیں یعنی وہ یہ طے کر لیں کہ اچھا ہم اپنے عزیز کے عوض میں تمہیں قتل تو نہیں کرتے تم دیت ادا کر دو پیسے ادا کر دو یا پیسوں پہ بات آئی تو انہوں نے کہا اچھا تھوڑے پیسے ادا کر دو زیادہ نہیں تو, تو فتباؤ بالمعف تو چاہیے کہ قائدے کے مطابق اس کی پیروی کی جائے وہ ادا ان علہ احسان اور جو ادائیگی کی جائے گی قاتل کی طرف سے رقم کی وہ نیکی کے ساتھ ہونی چاہیے جو معاہدہ ہو گیا ہے اس معاہدے کے مطابق بات پوری کرتی دی جائے دیت کتنی ہونی چاہیے سو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے پھر وہ سو اونٹ کس کس درجے کے ہونے چاہیے بھی فقا کی کتابوں میں ہے کہ ایک اونٹ بیس اونٹ کس سال کے ہوں گے 20 کس سال کے ہوں گے اس طرح چار یا پانچ کیٹیگریز کی گئی ہیں اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ اس بارے میں بہت زبردست ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں آدمی فریقین مل کے جس چیز پر متفق ہو جائیں وہی دیت عام طور پہ عبادات کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں زبردست احتیاط تھی عبادت کے معاملے میں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتح پہ عمل ہوتا ہے قزا کے معاملے میں چونکہ وہ عملاً قاضی رہے ہیں اور فیصلے کرتے رہے ہیں عدالتوں میں اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو قاضی حضرات بہت ترجیح دیتے تھے وہ اداؤں لائے بے اللہ نے فرمایا وہ احسان نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی زالی یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں تخفیف کمی کر رہے ہیں یہ تخفیف میں ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے کمی یعنی رعایت ہے اگر اللہ یہ حکم نہ دیتا اور کہتا قتل کے عوض میں قتل ہی ہونا ہے تو پھر تم کیا کر سکتے تھے ہم نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ قتل کی بجائے پیسے پہ بھی لین دین پہ بات ہو سکتی ہے تخفیف میں ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ تمہیں چھوٹ ہے جو دی جا رہی ہے رحمت اور اللہ کی رحمت ہے پمن اعتداب کا اور جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے قتل بھی کر دے عوض میں اور کئی پیسے بھی دو ہو سکتا ہے نا کسی چھوٹے آدمی نے بڑے آدمی کو کسی قبیلے کے مار دیا اب وہ کہتا ہے ان چھوٹے سے کہ پیسے بھی دو اور تمہارے اس آدمی کو قتل بھی کریں گے یہ حد سے بڑی ہوئی صورتیں ہیں فمن اعتداب ازالکا اور جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے پل ہُو عزابن اس کے لیے الم ناک ازاو یعنی قیامت میں اسے دیں گے